من من ہی ہی ہی لا لائے کا تدین کا ف لا غرنا کا ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلوب اللہ دینہ کا فارو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا فکبلاد شہروں میں تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا متان کلی یہ تھوڑا سا فائدہ ہے سما مواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بکسل نہاد اور وہ برا بچھونا ہے لاکنلہ دین تکو لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا جو اپنے رب سے ڈر گئے لاکنلہ دین تقو و جو اپنے رب سے ڈر گئے لاہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بن تختی حل انہار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ یہ اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے خیرب اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک و کار لوگوں کے لیے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے اچھا ہے گزشتہ <تصفح> آیات میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مومنوں کے گنا بخشنے اور ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا تھا حالانکہ یہ مومن لوگ فقر و فاقے کی حالت میں زندگی گزارنے والے تھے جبکہ ان کے متے مقابل جو کفار تھے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے اور ناز و نازو نلنے والے تھے انہیں دیکھ کر بسوتاف مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے کہ کافروں کو دنیا میں بڑا آرام اور سکھ مل رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ صرف وعدے ہی وعدے ہیں کافر کو ملے ہو سور اور بے چارے مسلمان سے فقط فقت واد مسلمان کو صرف وعدہ ہو کیا ہوا ہے اور کافر دنیا میں ہوو کو سور کے بدے لے رہے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں خیال میں آتی تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ان آیات میں مسلمانوں کا ذہن صاف لیا ہے فرمایا کا تپلب الدینہ کا فورو فل بلاد کہ جو کافر لوگ شہروں میں بڑے خوشحال پھرتے ہیں تو ان کی خوشحالی آپ کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر دیں آپ انہیں دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ بتاؤں کلی یہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہے تھوڑا سا سامان ہے لیکن آخر میں مَا وَا هُم جہنم انہوں نے جانا تو جہنم میں ہے وہ بیسل نہاد اور وہ بڑا برا بچھونا ہے تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ ہوا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہے اللہ سبحانہ ہوا کا اصول اور قانون ہے کہ اللہ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا مومن کا بدلہ اس کے نیک اعمال کا وہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملے گا نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ سلا اس کو دنیا کے اندر بھی دے دیا جاتا ہے دیکھیں ایک بہت بڑا حصہ اس کے بدلے اور اجر کا وہ اللہ نے آخرت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور کافروں کے جتنے نیک مال اور اچھے کام ہیں ان کا بدلہ سارے کا سارا پورا پورا انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور قیامت کے دن کہا جائے گا ہم تم تو یہ بات تم سی حیاتی تم دنیا وسطنتا تم بھی کہ تم نے اپنے نیک مال کا سلا دنیا میں پا لیا ہے اور اس سے فائدہ تم نے اٹھا لیا ہے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا نا اللہ ہمیں دے دے کہاں پھر دنیا سارا کچھ ہی دنیا میں دے دے کمالا ہو پھر آخرات آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں ربنا آتینا پھر دنیا حسانا پھر آخراتی ہاسانہ وقینہ ادا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی اور بھلائیت آ کر آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی اتا کر جہنم کے عذاب سے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں تو کفات کا شہروں میں گھومنا پھرنا تجارت اور کاروبار میں ان کا آگے بڑھ جانا ان کی خوشحالی اور ان کی مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل و ملال نہیں آنا چاہیے ان کو نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے نہیں منافقوں جیسا کر عمل مل اختیار کر دیے. منافق کہتے تھے ماباً اللہ رسول اللہ رسول نے ہمارے ساتھ واضح کیے پورا تو کوئی ہوتا نظر نہیں آ رہا سارا دھوکے کا ہی جھوٹا ہی وعدہ لگتا ہے یہ منافقوں کی روش یعنی مسلمان نہ منافع مالی روش اختیار کریں اور نہ ہی کافروں سے دھوکہ کھائیں بلکہ کفار کی خوشحالی دیکھ کر کافروں کے حق پر ہونے کا استدلال یہ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کو خوشحال دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حق پر ہیں اگر باطر پر ہوتے تو اتنے آپ یہ خوشحال آسودہ حال کیوں ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل ہی بے بنیاد اور غلط ہے تو خوشحالی ان کی یہ دنیاوی ہے مزاون قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے تھوڑا سا دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہو اللہ سبحانہ ہوا تھا کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے اور آخرت کے مقابلے میں بھی معمولی اور تھوڑا ہے آخرت کے فائدے کا تو یہ دنیاوی فائدہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی سنائی لاک من لذین جناتی لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے اللہ کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں نہریں چلتی ہیں خالدین فیح تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نوزولا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بطور مہمانینے ملے گا وما عند اللہ خیر للعبرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی اچھا ہے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اور یقیناً اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَمَا أَمْزِلَ عِلَيْكُمْ اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا و ما انہم اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا خاش وہ اللہ کے لیے آجزی کرنے والے ہیں لا یشکار ابھی آیات اللہ سمن وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول تھوڑی قیمت نہیں خریدتے اجرہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے ان اللہ سری یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا اسلام قبول کر لیا تھا ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے اور انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کیا ہے یہود میں سے یہ لوگ تھوڑے سے ہی تھے جو یہود علما تھے جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے تقریباً دس سے افراد تھے جو یہودی عالم ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کو انہوں نے سچے دل سے قبول کیا اہل کتاب نسارا میں سے عیسائیوں میں سے ایسے لوگ بہت زیادہ تھے کہ جو علا وجہ بسیرا پہلے تورات پر ایمان لائے نصرانی بنے اور اس کے بعد اسلام جب آ گیا اسلام کی اللہ نے ان کو سمجھ دی تو انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا تو اسی طرح ایک ان میں حفصہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا غائبانہ اس کی وفات کی تلا دی مسلمانوں کو تو یہ اس طرح کے لوگ بہت تھوڑے تھے یہود میں سے نصارا میں سے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی تو اللہ سبحانہ خلا ہوا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو تم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا تورات و انجیل وہ اسے بھی مانتے ہیں اللہ کے آگے آجزی کرنے والے ہیں خوشبو کرنے والے گر گرانے والے ہیں اور اللہ کی ایتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے نہیں اللہ کی ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے یعنی اللہ سبحانہ ہوگا تو کے حکامات میں تحریف تغیر و تبدل سے بچتے ہیں اولا ایک اللہ اجرم اندار یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ان اللہ سری حساب یقین اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اب یہ جو اہل کتاب کا گروہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے ان کے لیے دوہرے اجر ہیں دوہرا اجر ہے ڈبل ڈبل اجر ہے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانا سمجھا مانا یقین کیا اور اس پر ایمان لے کے آئے ان کو بھی ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا مکمل بدلہ انہیں آخرت میں ملے گا یا رابی تا اللہ کو متفل لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو وا اور پابردی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو وارابی اور ڈٹے رہو مورچوں میں وتخ اللہ اللہ سے ڈر جاؤ لا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ صبر کرو یعنی دین پر ثابت قدمی سے جمے رہو اور سابروں کا مطلب ہے کافروں کے مقابلے میں ان سے بڑ کے ثابت قدمی دکھاؤ کافر اپنے کفر کے باوجود جھوٹے ہونے کے باوجود اپنے باطل عقیدے پر کس طرح جمے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں تم اس سے بھڑ کے اس سے زیادہ استقامت اور زیادہ مضبوطی ثابت قدمی دکھاؤ سابر رابط ہوں اور پر کرو ربات مورچوں میں ڈٹ جانا سرحدوں کا پہرہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب سے بہتر دنیا و معافی ہاں سے بہتر ہے ایک رات مسلمانوں کے ملک کی دفا کے لیے سرحدوں پر پہرہ دینا یہ جو ہمارے فوجی جوان رینجرز سرحدوں کی حفاظتوں پہ لگے ہوئے ہیں ان کا یہ سرحدوں کا پہرہ دینا دنیا و معافی حاصل سے ملتا ہے یہ بہت بڑے اجر کا اور بڑی نیکی کا کام ہے ہمارے ہاں کئی لوگ بیچارے چارے مت کے مارے اور عقل کے ہارے وہ سمجھتے ہیں یہ جو فوجی لوگ بس خردماک قسم کے ہیں ان کو دین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ان کا ایک ایک عمل اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ ہاں بڑا عظیم اور بڑی عزمت والا ہے ہاں نیت ان کی ٹھیک ہو اخلاص ہو ان کے اندر اور ان کو تربیت کے دوران جہاد فی سبیل اللہ سکھایا جاتا ہے ایمان تقوا جہاد فی سبیل اللہ یہ ماٹو ہے ہماری فوج کا یہ ان کی بنیاد وہ ساری کی ساری اور جہاد فی سبیل اللہ پر بنیاد ہونے کی وجہ سے یہ دنیا میں نمبر ون بان بنے کرتے ہیں مگر نہ اتنی مضبوط فوج ایمان کے بغیر کبھی نہیں بان سکتی ہے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا شہری یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فرمایا ان کی ایک رات دنیا کا معافی یہاں سے بہتر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا ایک دن ایک رات کا پہرا ایک مہینے کے قیام اور سیام سے بہتر ہے ایک دن ایک رات پہرا دینا مسلمانوں کی سرحدوں پر پورا مہینہ روزہ رکھنے اور پورا مہینہ تہجد پڑھنے سے بہتر ہے اور جو آدمی اس حال میں فوت ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں پیرا دیتے ہوئے جس کی موت واقع ہو جائے اس کا عمل جاری کر دیا جاتا ہے قیامت تک اس کو پیرا دینے کا جو سواب ملتا رہتا ہے اور یہ کوئی تھوڑا اجر نہیں اور فرمایا اس کے مطابق اس کا ردک بھی جاری رہے گا اور وہ فتنے سے آزمائش یعنی عزاب قبر کے فتنے سے قبر کی آزمائش سے محفود رہے گا صحیح مسلم کی روایت ہے اتنا بڑا اجر ہے روات کا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بازی کے بارے میں فرمایا ظالی عمر یہ روات ہے من قوة ومن رباط عدو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق قوت تیار رکھو امر نبات القیب اور گھوڑوں کو سدھا کے رکھو تر ہی گو نب ہی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تمہارے دشمن بھی ڈریں گے اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے تو جہاد کی تیاری احداد آج ہے بتاف اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ خفل ہرون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ